فضی صاحب اب آپ نے دیکھا بالکل کھلا ہوا میدان ہے جدھر پہ چاہیے گفتگو کا آغاز یہ آپ نے جو ابھی فرمایا کھل کے گفتگو تو اس سلسلے سے مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا جی تخاوت تو کسی اور سے تھا لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ خود اپنی سے ہو گیا ہے کہ تم سے کھلے تو کیوں کر فضلی تم سے کھلے تو کیوں کر فضلی اپنے سے شرمانے والا واہ واہ واہ واہ اپنے سے شرمانے والا تو مجھے جب ایسی بات آتی ہے اس طرح کا کوئی الجاب سے آتا ہے خود اپنے بارے میں ارے تو صاحب پھر میں یاد کروں اور اس سلسلے سے بلکہ میں زیادہ خوش ہوتا اگر آپ جمت نہ فرماتے کیونکہ یہ میرا ایک بڑا دلی جذبہ ہے جی اور اگر دلی جذبہ نہ ہوتا تو بار بار میرے شعروں میں ظاہر نہ ہوتا جی اصل ایک شعر ہے کہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا ہے نمایاں ہونا مجھ کو اچھا نہیں لگتا ہے نمایاں ہونا میں تو خوش ہوں جو وہ کر دیں نظر انداز واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ <laughs> اصل بات یہ ہے کہ صاحب یہ جذبہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے آدمی میں جب اسے قدرت نے نمایاں کیا ہو تو اب یہ بات جو ہے واقعی ہمارے سامعین کو اس میں بڑی دلچسپی ہوگی <laughs> کہ ایسا شخص جو خود نمایاں ہونا نہ چاہتا ہو لیکن اس کے نیازمند اس سے گزارش کر رہے ہوں کہ صاحب ہو ہی جائے نمائش <laughs> <laughs> تو یقیناً آپ کی وقت بڑی دلچسپ ہوگی سامعین کے لیے اس لیے میرا خیال یہ ہے آپ آغاز یہاں سے فرمائیں کہ آپ کے یعنی سن پیدائش کیا ہے کس ثقافت اور کس پس منظر میں آپ نے پرورش پائی رہائش آپ کی یعنی آبائی وطن اور اسی قسم کے دوسرے مسائل سے بالکل نجی انداز میں گفتگو شروع ہو پھر باقی مسائل پر آئیں گے میرا آبائی وطن تو وہ ہے جس کے بارے میں شفیع صاحب نے کہا ہے کہ اے الہ آباد گنگو تیرا دامن تین طبینی کا ہے کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت اکبر رسان السر کا مسکن ہے تو جی ہاں جی ہاں تیرے سکے رائٹ سے مالا مال ہے اور ہند میں نبافت کی نئی ٹکسال ہے اچھا اچھا تو میں اسی خاک کا گزر رہا ہوں ہاں صاحب آباد تو واقعی بہت ہی مشہور شہر ہے اور اس کی اپنی دوسری خصوصیات کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں کا امرود بہت اچھا ہوتا ہے جی ہاں وہ تو اکبر صاحب نے خود فرمایا ہے جی یہاں ذرا کیا ہے اکبر اور امرود کے صحیح تو آپ ویسے سن پیدائش آپ کا جی با, سن ایک تو کاغذ میں ہوتا ہے اور ایک عقیقی ہوتا ہے جی ہاں سنشے ہے اچھا تو آپ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز اور صاف صورت ہی ہوگئی ابتدائی تعلیم کا آغاز کی کہ پہلے تو بالکل جی وہ عربی فارسی وغیرہ جی اسے عربی کہنا تو غلط ہے جی ہاں جی ہاں میں نے پہلے جب تک ہم نے دو سال قرآن شریف پڑھ لیا ختم کر لیا تب اس کے بعد اردو شروع اچھا جی اچھا اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ پہلے بچے قرآن شریف ختم کرتے تھے جی جی تب مادری زبان پڑھتے تھے اچھا اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم آپ نے الہباد یونیورسٹی میں ہی ہوئی جی اس کے بعد مجھے یعنی کالج کی سطح پر ہاں کالج کی سطح پر الہ آباد یونیورسٹی میں ہوئی جی کالج یہ یونیورسٹی کی سطح یونیورسٹی کی سطح پر اچھا لیکن اس کے بعد مجھے ایک سال کے لیے علی گڑھ بھیج دیا گیا میں بہت ہی چھوٹا تھا جی سال کے بعد میرے والد وہاں تھے بہرائچ میں جی وہاں انہوں نے مجھے بلا لیا اچھا تو میں پھر تو ان کے ساتھ جی الہ آباد میں اسکولوں میں essa... ایسا سارا... رہ پھر کالج میں میں یوین کرسچن کالج گیا اچھا انٹرمیڈیٹ میں نے وہاں سے کیا اچھا تو اس طرح سے کرسچن تعلیمات کے مطالعہ آپ جی اچھا موقع ملا کیونکہ اس زمانے میں انجیل جی لازم مضمون تھا اچھا ہر ایک کو پڑھانا پڑھا تھا تو انجیل پڑھنے کے سلسلے سے سے میں نے کہا گو چلو بھائی پڑھ ہی رہے ہیں تو یہ اچھا موقع ہے کہ اور مذاہب کا بھی مطالعہ کر لیا جائے بالکل صحیح. اور سے کچھ اور اسلام کا بھی مطالعہ کرنے کا ویسے صاحب بھائی. ہر ذہن آدمی کی اسکول اور کالج کی زندگی میں کچھ بڑی یادگار قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں हु. تو کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جسے آپ نمایاں کر سکیں ہے آپ کے ذہن میں کیونکہ شرارتیں تو اس عمر پر آدمی آ کر اپنی چھپاتا ہے بچپنے کی نہیں صاحب میں چھپاتا ہو پاتا تو نہیں جی نہیں لیکن یہ کہ आ, جس کی تم داد دو جی ایسی میری رود نہیں واہ واہ واہ جس کی تم داد دو ایسی میری رود نہیں اور اگر ہو بھی تو اس وقت مجھے یاد نہیں واہ واہ واہ واہ واہ اور اگر ہو بھی تو اس وقت مجھے یاد نہیں تو صاحب دوسرے مصرے سے تو ہمیں پورا اتفاق ہے جب یاد نہیں ہے تو اس وقت یاد نہیں آتی فوراً آپ صحیح بس اوم ذہن کے نہا خانے میں پڑے ہوئے اور اس کا میں کہلے گئے ہوں گے تتو شور ابھر کے آ جاتے ہیں یوں مجھ سے اثرات کیا جا رہا ہے کہ ان واقعات کو لکھوں بلکہ انتظام کیا بھی ہے اس کا کہ وہ بھیجیں گے میرے پاس اور روز روز تھوڑی دیر تک وہ کر کے لکھتے جائیں گے تو اس میں شاید آئیں ارے صاحب یہ شعر شاعری سے جو آپ کو شروع ہوا یہ کب سے ہے اور یہ بچپنے سے ہے کیونکہ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی جی وہ یہ تھا اس حسن اتفاق سمجھیے اللہ تعالیٰ جب کو کوئی چیز منظور ہوتی تو اس کا الزام بہت پہلے سے کام جی ہوا یہ کہ میں بہت ہی کہتا کہ میری سمجھیے کہ والدہ کی جی نانی جی, صاحب جی بے خبر جی انہوں نے مجھے اچھا اچھا اچھا تو مجھے اپنا چاہ بنا کے پالا تو جب میں نے آنکھ کھولی تو ذکر جی ہاں گھر میں ہوتا تھا وہ ان کیا کی کا ہار اس حد تک استعینات پر تھا کہ لوگ کہتے تھے جب تک کہ ان کے باہر سے کوئی نکلتا نہیں تب تک لباب میں لوگ اس کو مانتے نہیں, مانتے نہیں تھے خیر بار عال یہ پہلے کباب کیا ہے میرے پیدائش سے پہلے ان کی وفات ہو تھی لیکن ان احلیا... جی <tik> تو پہلے کان کا میں جو آوازیں تو کچھ غالب ذوق وغیرہ حالانکہ میں مطلب مطلب کچھ نہیں سمجھتا تھا کہ کے کیا مانی ہے لیکن آوازیں یہی اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے والد خود بہت اچھے شاعر تھے اچھا اچھا اور وہ تخلص فضل کرتے تھے فضل صاحب اچھا اچھا ان کا نام تھا سید محمد فضل, فضل اگر والد صاحب کا کو کوئی شعر یاد ہے آپ کو ہاں ایک آپ شعر مگر سبھی تذکرہ ہو جائے اچھا ہاں ہاں سید محمد فضل رکھ جیل تو, تو انہوں نے وہ فضل تخلص کرتے تھے جی تو اسی مناسبت سے میں نے اپنا تخلص فضل رکھا اچھا را ہاں کیونکہ فضل تخلص صحیح ہے ویسے تو ان کے بعد یاد ہے لیکن یہ کہ جس زمانے میں میں آکسفرڈ گیا ہوا تھا جیسے کہ جس وقت میرا جہاز جا رہا تھا جی روانہ ہو گیا آئے سمندر روک لے اپنے روک لے اپنے جہازوں کے مسافر بے ہاں دل بھراتا ہے جہاں آیا خیال نورین واہ اس لیے رہتی ہیں آنکھیں میری اکثر اشک واہ واہ دل بھراتا ہے جہاں آیا خیال نورین ارے صاحب پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جس کے بچپن سے ہی کانوں میں داغ ذوق اور غالب کی آوازیں پڑی ہوں اور اس قدر شیری پس منظر میں پرورش پائی ہو تو وہاں سے پھر کیریئر جو بنایا وہ آئی سی ایس اور جی وہ تو سروس کی طرف جی ہاں وہ زمانے میں بڑی چیز ہوتا بلکہ ایک بار تو صاحب ایک واقعہ آپ کو سناؤں بڑا دل دلچسپ سا میں بدائوں کا رہنے والا ہوں تو ایک وہاں کے ضعیفہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ گورنر آیا بدائیوں تو ضعیفہ بھی وہاں تک پہنچ گئی اور کچھ کام تھا گورنر سے انہوں نے کہا حکم دے دیا گیا کر دیا گیا تو زیفہ نے دعا دی کہ بچے اللہ تجھے ڈپٹی کلکٹر کرے تو جو ہے ڈپٹی کلکٹر تو بہت بڑی تھی تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں کروں جی اچھا جو تھا یہ تھا کہ یا تمہیں پروفیسر ہونا چاہتا تھا یا جن کہا تو میں وکالت کروں گا تو والد کہتے تھے کہ وکالت میں کیا بھی وکیل ہیں ہمیں پیسے دلائیے ان کے برابر آیا کرتے تھے میں نے کہا کہ یہ تو بات صحیح ہے لیکن ٹاپ پر ہمیشہ بڑے وکیل کوئی وجہ نہیں کہ یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں گے کیوں پیچھے نہیں ہوں کہ جہاں پر صحیح میں نے کہا دل کہتا ہے خیر اس کے بعد میں اکبر کے نگاہ کا بھی اثر ہوگا ان پر میرے کے وکیل نہیں بننے دیا اور اس کے بعد मैंने میں نے اچھا سا پروفیسر اور رمن شیلی میں امتحان میں نہیں شریکا مگر انہوں نے کہا کہ ارے بھائی آپ کچھ وہ قصہ یہ تھا کہ الہ آباد میں یونیورسٹی سے ایک روایت یہ بن گئی थे کہ ہر سال دو تین لو کے الکے جی کئی پانچ لوکے ایسی ایس میں آ جایا کر قریب سے دیکھنے کا چونکہ موقع ملتا تھا ہمارے دوستوں میں ہوتے تھے تو اس لیے جس سے میں اپنے کو نام سکتا صحیح یہ بالکل صحیح ہے کہ اچھا تو میرا خیال تھا کہ اگر یہ میرے دوست آ سکتے ہیں تو میں بھی آ سک بالکل صحیح ہاں اچھا یہ میرا خیال تھا جی تو چاند ایک دفعہ پر لطف بات کیوں ہوئی جی کہ بہت تسرار رہتے میرے ماموں صاحب بھی جو بعد میں میرے حسر بھی ہوئے وہ اور میرے والد کے اندو میں نے کہا دیکھیے میں امتحان دوں گا تو مجھے قریب تب یقین اگرچہ مقابلے کا امتحان کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں آ جاؤں گا جی اور پھر آپ اصرار کریں گے کہ نوکری کر لیں میں کرنا نہیں چاہتا تو انہوں نے پیرمان صاحب نے پہ پہلے آپ پاس کر کے دکھائیے تو جی ایسی کہنے کی بات نہیں گے اب اللہ آپ کا احساس کیا ہے کہ مقابلے کا امتحان پاس کر آپ بہت سے سرکاری عہدوں پر رہے تو یہ زندگی زیادہ بہتر رہی یا اگر آپ کسی کالج میں تدریس کر رہے ہو تو یونیورسٹی میں وہ بہتر ہوتی ہے آپ کی نظر میں اب کیا رائے سب دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے جی ہے ہم آپ اس کو جس طرح بھی سمجھیں چاہے مجھے قدامت پسند سمجھیں یا جو بھی سمجھیں یا فرسودہ خیال کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے کو اپنی دانش میں چاہے شاکر سمجھیں لیکن ہمارے ایسے شطرنج کے محرے سے زیادہ نہیں ہاں یہ شاطر حق ایک بالکل اور بالکل صحیح ہے ساتھ وہ جماتا ہے مہرے وہ رکھتا ہے میری حیثیت تک مہرے کی تھی اس نے جہاں رکھ دیا وہی مناسب تھا ہاں یہ درست ہے اور غالباً وہ تجربے جو مجھے بیس سال مسلسل بنگال رہا جی جی ہاں تو وہ تجربے جو بنگال کی زندگی کو ایک قریب سے دیکھنے کے مجھے ہوئے وہ وہ ہوتے اگر میں آئی سی ایس میں نہ ہوتا یہ اگر پروفیسر یا ہوتا یعنی پڑھاتا وکالت کرتا نیا موضوع آیا ہماری گفتگو کا بھی کچھ گفتگو کریں گے قریب سے دیکھا بنگال کو لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال میں چاہتا ہوں ضرور جگر صاحب سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی صاحب جگر صاحب سے ملاقات کے ہو رہی جی ہاں جی ہاں یعنی سورت یہ کچھ انتظامات پہلے ہی سے کوئی کرتا ہے جی ہے جو منتظم حقت کی بالکل یہ کیا کہ ایک طرف تو میرے والے صاحب جی اتفاق سے ہمارے مردانہ مکان کا جو حصہ تھا وہ کرائے پر تھا اس میں حسن اتفاق سے جو, وہ ماجد ماجد جو, جو اس وقت تھی کہ جس کو انگریزی میں کہا جاتا پرنس چارمنگ ایک تو نہایت ہی بہد العزیز اور مقبول شخصیت تھے اس کے علاوہ الہ کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے جو جو کوئی مشاعرہ بغیر ان کے آباد کا کامیاب سمجھے ہی نہیں جاتا تھا جی نہایت خوش آواز تھے خوش شکل تھے جی اور بلا قحافظہ تھا تو ان کا گھر جو تھا جی میں یعنی وہ ہمارے ہی گھر کا حصہ آ, آ. وہ ایسا تھا کہ جہاں جتنے باہر کے شعرا آتے تو وہاں ضرور آتے جو. تھے کوئی وہاں ٹھہرتا تھا پان ہوتا تھا اجتماع ہوتا تھا ہاں اسی میں جگر صاحب جشی لایا تو وہ میرا بالکل زبانہ تھا غالباً میں سو پندرہ سولہ سال کا سترہ اور وہ سامنے جلنگے پر آه. پڑے رہتے تھے مس د اور وہ جو دو دوپہر کو آئے ہیں پڑے ہیں بوتل پڑی ہوئی ہے اور شام کو جو مجھے صاحب کورٹ سے آئے وہ کیرت کرتے تھے جی. <laughs> چرانچہ کچھ دن تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ماجی صاحب کے ساتھ میں جاتا تھا کہ ماجی صاحب میں اصلاح لیتا تھا میں نے طالب علم کے زمانے میں رہا جی صفی صاحب اور ضریف صاحب بھی میرے مہمان رہے ہیں اس کا بھی مجھے وہاں شرف حاصل رہا جی آ... آ... آتے الباداتے تو ہمارے یہاں ٹھہرتے جی تو اسی سلسلے سے میں نے کہا بھائی سفی سا... صفی صاحب کا بہت بڑا نام تھا जी आ, जी। تو میں نے ان کو دکھانا شروع کیا انہوں نے حوصلہ افزائی کی لیکن سلسلہ زیادہ دن تک چل نہیں سکا کیونکہ صاحب کی شاعر کی مسلمہ کیا الہ میں زیادہ تر لوگ کہتے تھے کہ ایسی وقت محمد لوریے اور وہ ساری باتیں کرتے تھے خیر پھر بعد میں یہ صورت ہوئی کہ میں جب کلکتے میں تھا جی ہوا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں نے ایک الگ داستان ہے بارات کہ میں خود چک کے فلم بنا نہیں سکتا تھا ملازمت ہونے کی وجہ سے تو میں نے اپنے بھائیوں کو اس میں لگایا اچھا یہ کسن کی بات یہ بات ہے سن انتالیس چالیس اچھا اچھا فلم کا خیال اس وقت سے تھا بلکہ اس وقت سے تھا کہ میں بلائے گیا اچھا اچھا کیونکہ اسی وقت ناٹک فلم آیا تو میں نے کہا اس کی بے انتہا اہمیت ہے صحیح ہے میں نے کچھ مطالعہ بھی کیا تھا کہ یہاں کے واپس آیا وہ الگ داستان ہے خیر تو اس وقت مجھے یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے ریڈیو سے یہ ڈھاکہ ریڈیو سے ایک ڈرامہ کیا تھا آسمانی مشاعرہ اچھا اچھا اچھا جس میں یہ کہ جو شعرا عالم بالا پر جا چکے ہیں جی ان کی نمائندگی اس عہد کے بڑے لوگ کریں اچھا اچھا, اچھا, اچھا, اچھا تو وہ تو جو ڈھاکے میں تھے تو وہ تو اس وقت اس میں شریک ہو سکے اے تو مثلاً ڈاکٹر دلیپ شاہدانی ڈاکٹر جی محمود حسین جی, جی شفا ملک حکیم حبیب الرحمان جی, جی, جی اس قسم کے لوگ شریک ہوئے میں خود بھی تھا لیکن جب میں کلکتے آیا تو مجھے خیال ہوا کیوں نہ اسی موضوع پر فلم بنا لی تو اس کے لیے جو میں نے فلم بنانا تو اس کے لیے مجھے خیال ہوا کہ مختلف لوگوں کو میں, جی. میں کامیاب ہو گیا جی. مثلاً یہ حال ہی کے رول کے لیے میں نے مولب الحق صاحب کا مدعا اچھا, اچھا, اچھا. نظیر اکبر آبادی کے لیے خواجہ نظامی کو اچھا بہت اچھا اچھا. اچھا اور آپ کے لیے اور غالباً دوسرے لوگوں کے لیے خبر بڑی دلچسپ ہوگی کہ قاضی نظر الاسلام ہمارے یہاں بہت آتے رہتے تھے لاہور کلکتہ میں چونکہ ہم نے انہیں وہ فضلی جو فرینڈ بنا رہے تھے چورنگی اس کا چورنگی چورنگی اس کا انہیں میں موسیقار مقرر کیا تھا اچھا وہ اچھا تو قاضی نظر الاسلام کے بہت بڑے موسیقار اور عربی موسیقی سے ان کو بڑی دلچسپی تھی اور بڑے ماہر تھے تو اس سلسلے سے وہ ہفتے میں دو تین بار آیا کرتے تھے تو وہ بھی پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مجھے شیر و ادب سے بھی تو وہ تو انہیں حافظ سے بھی دلچسپی تھی اور یہ کا ذکر اکثر آنے لگا ہوا بڑے قریب ضوابط ہو گئے تو جب یہ تو انہوں نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں بھی اس میں شریک ہوں گا اچھا اچھا تو میں نے کہا کہ آپ کس کا کردار ادا کریں گے تو کے میں میر کام کی ने, ने سلسلے سے خط لکھا جی تو جگر صاحب بہت برہم اچھا میں نے لکھا لکھا خیر ان کا کچھ آیا تو میں نے لکھا کہ انہی کا شیئر ہو یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو یہاں تک تو میں نے کہا کہ اب ایک قدم اور ہے آپ خود بھی آ جائیں گے جائیں گے تو جگر صاحب بعد میں کہتے تھے جی تمہارے خط جو تھے تو اس سے میں نے کہا بھائی یہ کوئی ایسا آدمی معلوم ہوتا ہے جس کو شیر و ادب سے لوگ ہے ہاں کوئی ڈپاٹی کمشنر اور تو انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کشش سے محسوس ہوئی تو خیر آگے اچھا اور پھر آئے تو میرے مہمان رہے میرے یہاں سے گویا اصل جواب کا آغاز ہوا کراچی تو جب بھی وہ آئے ہیں آپ ہی کے یہاں جی جب جب کرا جی میں رہا ہوں تب ضرور میرے ساتھ رہے اور کہیں نہیں رہے لیکن جب میں کراچی میں نہیں رہا جب میں باہر تھا تو استفاق خان صاحب کے یہاں زمانے میں کراچی آئے میں تھا پنڈی تو جگر صاحب کا تار کہ میں آ رہا ہوں جی ہے تو آئے کہیں گے کہ پہنچے کہیں بھائی یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آتا اور تم سے نہ ملنے آتا تو صرف تم سے ملنے آیا ہوں اور ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرا اچھا اور اس کے بعد چلے رہا ہوں یہ بات ہے میں نے صاحب بالکل ٹھیک ایک ہفتہ میں نے کہا کہ آپ آج ہی چلے جائیں ملاقات ہو گیا آپ نے آپ کو دیکھ لیا بےلہ اچھا تھا وہ ایک ہفتہ نہیں وہ صاحب تیرہ مہینے کے بعد اور آخری دور کی زیادہ تر غزلیں ان کی میرے گھر میں اور ان پہ ایک عجیب کہ مثلاً یہ جو ان ہے بڑی مارکیٹ کی کہاں تک پہنچے میں کہ ان کا کمرہ جو تھا مری میں مقیم تھا جی تو ان था کمرہ جو تھا اس میں کھڑکی تھی اس کے سامنے بڑی ہنسی منظر معلوم ہوتا تھا اور میرا مکان ایسی جگہ پہ واقع تھا جس میں چاروں طرف نظر آتی تھی جی اور کوئی سامنے مکان نہیں نظر آتا تو بالکل چوٹی پتہ جی تو ادھر بڑا حسین منظر تھا تو جگر صاحب ایسے دیکھ رہے تھے تو میں لگے کہ بھی ایک شیر میں آیا دیکھو کیسا ہے تو کہنے لگے کہناظر بھی اس نے فطرت کی بہت لطیف مناظر بھی اس نے فطرت کے نہ جانے آج طبیعت پہ کیوں کرا کیا بہت اچھا شعر واقع یہی تو بات اس میں تو غزل تک ہوتی بہت دن کے بعد اس سے غزل کی غزل بہت دنوں کے بعد ہجوم ج میں پرواز شوق کیا کہنا کہ روح ستاروں کے درمیان گزرے مطلب اچھا ہاں پھر یہ کیسے کہاں ہوگی نہیں کہ میں نے کہا وہ مندر تو دیکھا ہی تھا نہیں میں نے دیکھا تھا میرا ایک عام طور سے طریقہ رہا کبھی کبھی اس سے ناراغ بھی ہوا ہے کہ میں کسی زمین میں کسی بڑے شاعر کی اگر کوئی غزل ہو हुँ. تو اس میں غزل عموماً نہیں کہتا अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। غزل آجاد کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ غزل اتنی نرم و نازک لطیف چیز ہے کہ پہلوانی اور زور آزمائی کے متعمل نہیں ہو یہ صحیح اور اگر کوئی غزل سامنے رکھ کے کرے تو پہلوانی کی شانہ جاتی ہے زور آزمائی ویسا میں آپ کے دوست کی ہی صنعت یہاں پیش کر دوں دیگر صاحب سے پہلے کی غزل کا ایک شعر ہے ڈاکٹر تاثیر کا ہے کہ آنکھ سے دل میں گئے دل سے زبان تک پہنچے حسین کے اراذہ نیہا شرح بیان تک پہنچے ہاں یہ بن یشیر گزراہی ہوگا جگر صاحب کی نظر سے جو یوں پلٹ کے کہا کہ آنکھ تک دل سے نہ آئے نہ زبان تک پہنچے بات جس کی ہے اسی آفتے جہاں تک پہنچے تو شعر سامنے رکھ کر تو اگر کہا جائے تو کبھی کبھی بڑا شعر بھی ہوتا ہے نہیں یہ تو ٹھیک ہے مگر میں جیسا میں نے کہا نا تو عموما گورس کرتا ہوں چراंचे غالب کے غزل یا یا اقبال بہر خفیف کر دیا کر دیا ویسے یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ کبھی وہ چھا گئی بخود اب جو آپ نے جی اس میں ایک شعر میرے ذہن میں آیا خود بخود کے کی تحت جی اس میں یہ تھا کہ زندگی ختم ہوئی دوست جہاں ختم ہوئے زندگی ختم ہوئی دوست جہاں ختم ہوئے, ختم جہاں ختم ہوئے, جہاں ختم ہوئے رہ گئی عمر تو چاہے وہ جہاں تک واہ واہ واہ واہ رہ گئی عمر واہ واہ تو وہ جہاں چاہے وہ جہاں تک پہنچا تو چاہے تو اس کے بعد پھر اب جب یہ شیر چھایا تو غزل ہونے لگی کچھ ہے ایک تنہا میری آواز کہاں تک پہنچے ایک تنہا میری آواز کہاں تک پہنچے ایک تنہا میری آواز کہاں تک پہنچے ارے میں صدا دوں تو صحیح اب وہ جہاں تک واہ صاحب صاحب آپ پر دان دینے میں کوئی پابندی نہیں میں صدا دوں تو صحیح اب وہ جہاں تک پہنچے اچھا یہ پہلا مصرا جو ہے یہ غالباً کسی کا ہے اچھا کیونکہ کھٹ سے ذہن میں آیا مگر میں کا؟ میں <laughs> و... میں باب... میں فلاں کا ہے تو میں اس کا یہ کر لیتا یہ باب باب. <laughs> <ہے>؟ <laughs> ایک تنہا میری آواز کہاں تک پہنچے میں جہاں واہ بھول جاتا ہوں اسے فکر جہاں میں اکثر بھول جاتا ہوں اسے فکر جہاں میں اکثر ڈر ہے یہ بات نہ اس جانے جہاں تک ڈر ہے کیا بات نہ یہ بات نہ اور کچھ ایک آدھ بدل اگر کوئی اور غزل آپ کو جو اپنی پسند ہو وہ سنا دیجیے اب پسند کے بعد اگر ان کو اپنی غزل پسند نہ ہو تو کہیں یعنی میں پڑھتا نہیں تو میں میں مشاعروں کے لیے پڑھتا نہیں لیکن حال کی ایک غزل آپ کو سنا دیتا ہوں اب میں ترمیم کر دیتا ہوں جو زیادہ پسند ہو سنا دیجیے اب یوں بھی بہرحال ایک ایک غزل میں پیش کیے دیتا ہوں حالی ہی کی جی بسم اللہ ان سے کہنا کچھ اور ان سے کہنا تو مجھ کو تھا کچھ اور और اور منہ سے نکل گیا کچھ اور کہنا تو مجھ کو تھا کچھ اور اور منہ سے نکل گیا کچھ اور تھا مطلب بڑا اچھا کہا واہ واہ ان سے کہنا کچھ اور منہ سے نکل گیا کچھ مجھ سے ان کا معاملہ ہے ہر سزا میں وہ لطف آتا ہے چاہتا ہوں سزا میں فرماتے کرم وہ فرماتے دل میرا پھر بھی چاہتا کچھ اور کیا چاہ واہ واہ دل میرا پھر بھی چاہتا کچھ اور اور بھی دل نواز لگتے ہو اور بھی دل نواز لگتے ہو خفا اور ہاں اور بھی دل نواز لگتے ہو خفا اور میری نظروں نے کیا کہا میری نظروں نے کہا ان سے میری نظروں نے کیا کہا ان سے اب وہ کرنے لگے حیا کچھ اور اب وہ کرنے لگے حیا کچھ اور کیا خبر تھی کہ عشق کی ہوگی ابتدا اور انتہا کچھ اور کیا خبر تھی کہ عشق کی ہوگی ابتدا اور انتہا کچھ اور ہوا کچھ اور چیر کر دل بھی رکھ دیا میں نے چیر کر دل بھی رکھ دیا میں نے دل بھی رکھ میں نے اور پھر بھی کہنے سے رہ گیا کچھ اور دل بھی رکھ دیا میں نے بھی کہنے سے رہ گیا کچھ اور جس خطا انہوں نے دی ہے جس خطا کی انہوں نے جس خطا کی انہوں نے دی ہے سزا وہ نہیں ہے میری خطار دی ہے سزا وہ نہیں ہے میرے خطار بس کنکھیوں سے دیکھ لیتا ہوں بس کنکھیوں سے دیکھ لیتا ہوں بس کنکھیوں سے دیکھ لیتا ہوں اب نہیں ان سے واسطہ کچھ اشارہ ہے جس سے میں گزرا ہوں جی ناؤ ابری جو ڈوب کر تو کھلا واہ نا جو ڈوب کر تو ہے خدا کچھ جو ڈوب کر واہ واہ تو کھلا خدا اور ہے خدا کچھ اور قلب کا دورہ پڑنے کے بعد کی جی قلب کے دورے کے میں تو انتقال پر ملال ہو چکا تھا ڈوب گئی تھی کشتی اور پھر ابری نا خدا اور ہے خدا کچھ اور خدا اور ہے خدا کچھ اور لو تڑپتی ہے برقر لو تڑپتی ہے برف پھر فضلی کیا ابھی آئے گی بلا کچھ اور واہ واہ لو تڑپتی ہے برق پھر فضلی کیا ابھی آئے گی بلا کچھ اور آپ نے بہت بہت شکریہ اور سب سننے والوں کی طرف سے شکریہ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ اور سب آپ کے بالکل ابتدائی زمانے کی کوئی غزل اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے دو ایک اشار سنا دیجیے تاکہ یہ جو پختگی اور یہ صاحب یہ غزل کا مزاج ہے یہ تو یقینا ہم سب مترف ہیں اس کے ہم وہ بھی سننا چاہتے ہیں جو کچے پن کا جوش ہو مگر صاحب وہ میں اب کیا عرض کروں یہ کچھ خدا داد سی بات ہے جیپن کا بھی نہیں نہیں یہ کچھ چیز ایسی ہے کہ اب مثلا میں یہ آپ سے عرض کروں کہ میرا طالب علم کا زمانہ تھا جی میں یا تو ایف کے دوسرے سال میں تھا یا بی اے کے پہلے سال میں اچھا تو ہمارے ایک دوست یا قریبی وہ لکھنؤ سے ایم اے انہوں نے فارسی میں کیا تھا جی مادھوش ان کا تحلف تھا شعر و شاعری کا بڑا اچھا ذوق تھا انہیں... حالانکہ میں طالب علم تھا آ... جیسے ہمارے اس کے ایف اے یا بی اے کا اور وہ تھے جنہیں جی. ایم لیکن ارتباط کافی تھا ہم لوگ شطرنج کھیلتے تھے شوق تھا جی. تو اسی زمانے میں مومن کی مشہور طرح ہوئی تھی ماحول بورڈنگ کے مشارے میں مسلمان بورڈنگ ہاؤس جو ہیں جی, جی. الہ آباد کا مشہور ہے یہ کہ آخری وقت میں کیا خط مسلمان ہوں ہو جی. تو تھا <coughs> مجھے خیال آیا کہ میں نے کہا ہاں ہوں گے کیا جا رہے کا ہاں کہیں گے ہاں اور میں نے کہا جی ہاں ہوں گے تو ان کا یہ نہیں کہا جا سکتا میں نے کہا کیوں کہ جب اوگے ابتزال پیدا ہو جائے گی یہ جی ہاں ہوں گے نہیں کہا جا سکتا انہوں نے اس انداز سے کہا کہ مجھے اس میں جناب غور کرتا رہا شاید پندرہ بیس منٹ میں تو وہ شیر بجنسی یہ کہ آپ اغیار کو سمجھے ہیں ہمیں فائدہ کچھ سے आ, वा, वा, वा, वा, वा, वा, فائدہ کہنے سے گے تو یہ ایک چیز خدا تھی ویسے میری اس زمانے کی بلکہ اردو میں کیا کہ دیوانہ لوگ ہم کو کہا کیے ہیں اللہ صاحب وہ آپ نے ابھی گرو میں اس فلم کا اس کا تذکرہ کیا تھا ہاں تو وہ واقعی فلم بنی پھر یا نہیں ہاں سا بنی بنتی کیسے بنی لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس اسٹوڈیو میں وہ بنی تھی اس اسٹوڈیو کے ایک حصے میں آگ لگی اور نگیٹو جل گیا تو بہت بڑا آگ اس کی کتنی قدر و قیمت ہو گئی ایسے ایسے لوگ شامل تھے اور انہوں نے رول ادا کیا جی ارے صاحب وہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مشرق پاکستان میں تقریباً بیس سال تک آپ کا قیام رہا جی تو تشکیل پاکستان کے وقت بھی آپ وہیں تھے جی ہاں میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں اس وقت قوم میں تھا کہ پاکستان کے قیام کا افتتاح پاکستان کے افتتاح چٹاگون کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا کیونکہ اس وقت کمشنر انگریز تھا جا چکا تھا جی اور میں ایکٹنگ کمشنر تھا اچھا تو وہاں پہ میں ہائز سول تھا جی تو اس لیے یہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ پاکستان کا تو وہ تو یادگار چیز ہے کہ کس طرح پاکستان قیام کے اوپر کیا ہوئیں کیا ہوئے اس کو میں نے لکھا بھی ہے ایک تو اس میں اخبار جہاں میں آیا تھا پھر اس کے بعد میرا اپنا ناول جو سیر ہونے تک جی جو اردو ڈائجسٹ میں سیریلائز ہو رہا ہے جی وہ کتابی صورت میں جلد آنے والا ہے اس میں بھی میں نے خروش مشرقی پاکستان کے بھائیوں نے دکھایا تھا تو وہ تو یقیناً دائم اور قائم ہے کبھی ختم نہ ہونے والا ہے حالیہ جو حالات ہو رہے ہیں تو آپ اس فلاح کو دیکھے ہوئے ہیں تو آپ کا تجزیہ اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے پھر یہ تخلیق کاری کی اور اس جذبے کو یہ جی سب یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب میں بڑا وقت لگے گا آب میں اس پر مختلف لکھتا رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یعنی جس پاکستان کے جس دن کیا بول کی جی جی جی یعنی کہ, کہ کے درمیانی شب میں ہم لوگوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ بارہ بجے رات کو ایک جگہ بارہ بجنے میں چند سیکنڈ باقی رہ جائیں ہم ہم تو سارے شہر کے روشنی گل اچھا ہاؤس اور اور سب بجے پھر اس کے بعد وہاں کے کا... جناب اس وقت کچھ لوگ میرے پاس ایک پولیس آفیسر हुँ. اس نے کہا سر میں آپ کے سامنے اتنے لوگوں موجود ہیں یہ اعتراف کرتا ہوں رشوت لیتا رہا رشوت لینا ہے تو میں استعفی میں کی حکومت ہے دار ہے اب دارالاسلام ہو گیا ہے اب واہ واہ اب رشوت لینا گنا ہے اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی کہ انہوں نے ایسا کیا اچھا یہاں سے جو مسلمان جا رہے تھے جی کلکتے سے اسی جگہوں سے کہ ان ان کے کے لیے جو کا ہے، یہ ہیں. تین دن تک سب کو مفت, مفت،, نا مفت رہنے کا انتظام کیا جی یا کر کے وہاں سے لاتے تھے, تھے، اور اب تک دل میں بحثت مجموعی میرا, میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ وہاں کا ایک عام مسلمان جو ہے اور بارے میں نہیں کہہ سکتا بالکل بڑے قدر ہے ہمارے دلوں میں بھی ہاں اب یہ جو ہے یہ ایسی چیز آس میں کچھ بہت سے اور آپ ہیں اس کے اوپر اتنی مختصر گفتگو میں یہ بات ہونا یہ صحیح ہے بارہ وہ بات تو وہ جذبہ تو آپ نے بیان کیا اور جو واقعہ پیش کیا وہ واقعی हुँ. ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے हुँ. کہ کی پاکستان ہو پاکستان हुँ. احساس بحثیت مسلمان یہی رہنا یہ ابھی حال کا واقعہ ہے یہ تو ہم نے لکھا بھی چند مہینے ہوئے میرا ایک نوکر تھا نواخالی کا جی وہ میرے پاس آیا نوکر آج میں آنسو اب تک عام well, جو ہیں بنگالی کا لفظ ]话. اپنے مسلمان پر جب جا گالی سمجھ سہی ہے یہ لفظ تقسیم سے پہلے صرف ہندوؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا جی ہاں ہم بڑی حد تک اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے بنگالی کہنا شروع سے بنگالی نہیں کہتے تھے نہروات ہے بنگالی تھے اور हाँ, <laughs> हाँ। And, بنگالی نہیں کہتے بہت بہت شکریہ آپ نے خاصی دلچسپ گفتگو کی اور سامعین کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے میں آپ کا بےتا گزار